بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء ما باق فوق لله سميع عليم ولا شيطان العليم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حدما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا القنوت في الفجر ان صنم مالك بن ربي الله تعالى عن جی جو آباد کا سلسلہ چل سل رہا ہے باپ ہے قلوط فی الفجر کا کہ کیا فجر کے اندر خلوط ہے یا نہیں ایک طرف شوافِ اور ان کے ساتھ کئی طرح حضرات ان کا کہنا یہ ہے کہ فجر کے اندر خلوط مشروع ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے سال بھر کے لیے ہے دوسری جانیں پہنا اور ان کے ساتھ کئی طرح حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ فجر کے اندر خلوط مستقل طور پر مشروع نہیں ہے عارضی طور پر ہے کسی عارض کی بنیاد پر کہ جب کبھی کوئی مصاحب تکالیف آ جائیں تو قبوت پڑی جا سکتی ہے فجر میں اس کے علاوہ مستقل طور پر مشروع نہیں ہے جن روایات نے شفاف وغیرہ کیا تھا ان روایات کے جوابات کا سلسلہ چل رہا ہے انہی میں سے آپ نے مالک کی روایت پڑھی ہے اللہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے باغ کرتے قلود پڑھتے رہے رکوع کے با صبح کی نماز میں آپ نے شروع کے اندر میں انس کی روایت کیوں پڑھی اور یہاں پر بھی ممتا ہابی نے اس کا اشارہ دے دیا تو انس بن مالک کے یہ الفاظات دنیا سے جزا ہوئے اس وقت تک آپ قلوط پڑھتے رہے تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے فجر جو ہے یہ منسوخ نہیں ٹھیک ہے اس ہیں جواباتی پہلے ذرا آپ اس کی طرف ذرا اشارہ دیکھیں مامتی کا وہ کان حدیت جن حضرات سے فجر کی روایات منقول سے اللہ تعالیٰ سے مالک بھی ہیں فرآم ہو پتا یہ چل رہا ہے عنه من خلاف ذلك؟ جواب کا آواز امام بہادی نصر اختیار کیا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو روایت پہلے گزری ہے جسے جس اقدال کیا گیا ہے تو عمر ابن عبید آن الحسن کے طریق پر ہے کہ عمر ابن عبید نقل کر رہے ہیں حسن سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ جس میں یہ ہے کہ رقو کے بعد مسلسل آپ روز پڑھتے رہے یہاں تک آپ دنیا سے چلے گئے دنیا سے تشریف لے گئے اچھا تو جب بات یہ ہے تو ذہن میں یہ رکھیے جواب دے رہے ہیں کہ یہ تو ایک एक ہو گئے امام ممالک رحمت حضرت ابن مالک حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد یہ ایک طریقہ آپ کی صنعت کیا ہے آپ کی روایت ہے جو عامر ہو عبید انل قسن کے طریق پر ہیں جبکہ ان کے علاوہ اس طریق اور اس صنعت کے علاوہ حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانچ شاگرد اور ہیں پانچ شاگرد اس طریقے کے علاوہ اس کے علاوہ پانچ شاگرد اور ہیں اور جو اس روایت سے بالکل مختلف روایت کرتے ہیں قروط الفجر کے حوالے سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں سب سے پہلے ہیں محمد ابن سری وہ کہتے ہیں حضرت کہ اللہ و ترما سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ صبح کی نماز میں فرمائی نے کہا ہاں ہا فقیر قبل رکو رکو سیرا اس میں تو جنیسی کی طرف اشارہ ملتا ہے جو پہلے روایت کی مثل ہے اس میں مزید کوئی وضاحت نہیں ہے اس طرح کا کوئی کہ آپ نے ہمیشہ سے اسے پڑا یہاں تک دنیا سے جدا ہوئے دوسرے جو شادیت ہیں وہ صحاب ہیں اور وہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کی نشوا تیس دن صرف اور صرف کیا کیا قلوط الفجر پڑھی اور فلاں فلاں قبائل کے خلاف دعا کرتے رہے اس کے بعد نہیں پڑھی تیسرے نمبر پر شاہ ہیں رت القط اسی طرح کی روایت نقل کرتے ہیں جس میں یہ کہ آپ نے تیس دن قلوط الفجر پڑھی اس کے بعد نہیں پڑھی اور اسی طریقے سے حمیر ہیں وہ بھی یہی روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ بلکہ وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کلوس فرمائی تو یہ جو چار شاگرد ہیں ان کی روایات سے اور ان کی نقل کردہ روایت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر زمانے میں ایک مختصر وقت میں ایک خاص مدت میں کنوس کی فجر پڑی اور عام اس کے بعد نہیں پڑی ایک نے بیس دن بیس دن کا کہا اور دوسری روایت میں پچیس دن کا اس سے پتا چل رہا ہے کہ جو تسلسل ذکر کیا جا رہا ہے ابن وہ درست نہیں ہوگا بلکہ دوسرے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ مختلف روایت نقل کر رہے ہیں کسی طریقے سے نمبر پانچ میں ہیں آصم آپ کے شاگردوں میں سے اور جو آپ کے شاگردوں میں سے آسم ہیں انہوں میں تو کنوز فل فجر باد الحقوق سرے سے یہ انکار کر دیا ہے کہ کنوز فل فجر باد الحقوق تو ہے ہی نہیں سرے سے جس طرح پہلے آپ عبداللہ بن عمر کی روایت میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ رقو نہیں ہے بالکل <متحدث> <متحدث> بھی اسی طریقے سے ان کی روایت بن مالک سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ہے ہی نہیں ہے اب جب یہ بات ہوگی تو یہ تو بالکل صاف حسن عامر بن ہو گئے حسن کی روایت کے مخالف ہو گئی اس میں تو بادل رقو کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر رقوع کے بعد کیا کرتے رہے فلوق پڑھتے رہے جب ان کی روایت میں ان کی سند میں یہ آ رہا ہے کہ و سرے سے ہے ہی نہیں لہٰذا اب کیا ہو روایات آپس میں متعارض ہو گئی تو آپ کو اصول پتہ ہے کہ اذا اضاطہ اضاطہ جب روایات متعارض ہو گئی تو مد مقابل بھی ان روایات سے کم از کم اقتدار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس لیے کہ ایک ہی صحابی ہیں ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد اس طریقے سے نقل کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب پانچ شاگرد ہیں جو مختلف روایت نقل کر رہے ہیں تو لہذا جب روایت کاپس میں کیا ہو گیا تو حارض ہو گیا تو ہمارا مد مقابل بھی اس سے استدلال نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کے مد مقابل ہمارے پاس پانچ شاگرد ہیں جو مختلف روایت نقل کر رہے ہیں لہذا کم از کم وہ روایت قابل استدلال نہیں رہے گی باقی رہ جائے گا یہ سوال کہ حضرت حاصل نے جو یہ کہا کہ بھائی بادل رکو سرے سے ہے ہی نہیں کلو اس کا کیا جواب ہوگا حالانکہ دوسری طرف تو کئی طرح صحابہ کرام سمرنی ہے کہ یہ جو قلوط رہی ہے ہی بادل رکو اور وہ احناف بھی جہاں پر قائل ہیں کہ مجبوریوں کی بنیاد پر یا کسی مشکل حالات کی وجہ سے پڑھی جا سکتی ہے تو پھر کیا مطلب ہوگا بادل رقو کا پھر اس روایت کا کیا جواب ہوگا جی ہاں اس کے لیے جواب یہ دیا ہے کہ اصل جو علوط ہے وہ بعد رکوع ہی ہے رہی بات ابل رقو کی جو روایت نقل کی جا رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا بلکہ آپ نے آپ کے بعد کسی اور صحابی سے یہ نقل کیا ایک یا یہ کہ خود حضرت عالم ابن مالک کی یہ خود اپنی ذاتی رائے دونوں صورتوں میں اپنی ذاتی رائے ہو یا کسی اور صحابی سے سنا ہوا ہو, ہو دونوں صرف میں جب مد مقابل میں دیگر کئی سارے صحابہ اکرام رضان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ منقول ہوگا کہ بادل رکوع ہے تو لہٰذا اس سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا پھر مگر یہ کہ ایسی کوئی ریل لے آئے کہ جو اس بات کی وضاحت کر دے ورنہ یہ ہے کہ اس سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا دیگر صحابہ اکرام کی جو مرویات ہیں جو بالکل ہیں ان سے استدلال کرنا درست ہوگا کہ بادل رکوع ہی قبل رقو نہیں ہے دیکھیے ذرا عبارت میں <تصحیح> فقد رویانوں میں موجود ہیں خلاف ازالے کا یہی روایت سے مروی ہے کئی ترک سے مروی ہے لیکن خلاف ازالے کا اس کے برخلاف آ رہی ہے بات دوبارہ خطرہ کر دوں گا انشاءاللہ شاء تو مختلف طریقے سے کیسے مروی ہیں ان میں سے نمبر ایک دیکھیں میں نے کہا نا پانچ شاگرد ہیں ان کے علاوہ Other... Sure. اب اس میں حضرت قطادہ نقل کر رہے حضرت بالکل ایسے ہی چوتھے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ بیس دن صرف آپ نے فرمائی. ہے جی چار شاگرد ہو گئے وہ روایت نقل کی ہے کہ جو عامر بن الحسن سے بالکل مخالف ہے امر ابن بیسن کی جو اصل روایت ہے وہ کیا ہے لم یزر یقر وی جی نمبر پانچ پہ جو شاگرد وقت روا ہا سم ہان ہو یہ پانچویں شگرد ہاں انکار رقوع حضرت عاصم سے, سے روایت کرتے ہو وہ تو بادل رقوت کا بالکل انکار کرتے ہیں تو جب حضرت عاصم کی روایت میں صنعت میں بالکل بادل رقو کا صرف انکار ہے کہ بادل رقو قلوت ہے ہی نہیں لہٰذا یہ روایت کتنے مخالف ہوگی بالکل مخالف ہوگی عمر ابن نہیں ہوگی اب جب یہ صورت حال ہوئی آپ نے صرف اور صرف ایک مہینہ کیسے پڑھا بولا قبل رکو ہے لیکن قنوط میں کیا ہے؟ قبل رکو ہے فزاد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوگئی اس, اس کے مخالف ہو گئی جو ہم نے استعمال کرنا درست نہیں ہوتا فلم یا جائز نہیں ہوگا یہ حد جب حدیث دونوں صورتوں میں سے کسی ایک طریقے پر بھی کیا کرے آ... عمل کرے یعنی ایک طریقے پر بھی استقال کرے حضرت انس وزی اللہ طریقے بیماروبی خالف لے کر اس لیے کہ جو بھی استدلال کرے گا اس کے مد مقابل کے لیے یہ راستہ ہوگا کہ وہ بھی اسی سے استدلال کرے حضرت انس سے مروی ہے ہی جو بھی استقدال کرے گا اس کے مد مقابل کے لیے جا آنے تو اس کے خلاف ترین پیش کرے بیماروبی انتظام و خالف نہیں اب آ جب نے یہ بات کہہ دی کہ حضرت انکار جو ہے بادل رقو کا سرے سے انکار کیا کہ بادل رقو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اس کو اور پہلی والی روایت واپس میں مخالف بنا کر ہم نے حکم لگا دیا اب سوال ہوگا کہ بھئی آپ تو کہتے ہو کہ خلوت اگر ہے نہیں تو وہ بادل رقو ہے اور کچھ شوافے کا بھی یہ ماننا ہے یعنی آآ آآ بلکہ جگر مالکیا کا بھی یہ کہنا ہے کہ بادل رقو خدا پر اعتراض ہوگا کہ جب آپ وقت ضرورت ہی اگر مشروع مانتے ہو تب بھی یہ کہتے ہو کہ بادل رقوع ہے تو پھر جو حضرت عاصم بالکل بادل رقوع کا انکار کرے تو اس کا کیا جواب ہوگا اس کا جواب یہ دیا ہے دو جواب میں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ جو روایت ہے عاصم جو نقل کر رہے حضرت انس سے ایک تو یہ جواب کہ بھئی حضرت انس رضی اللہ نے یہ والے الفاظ یعنی بہادر رقو یہ والے الفاظ حضرت ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنے ہی نہیں بلکہ آپ کے بعد کسی صحابی سے سنے ہیں ایک بات یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خود کا اجتہاد اور خود کی اپنی ذاتی رائے ہے دو باتیں دونوں صورتوں میں اپنی ذاتی رائے ہو یا کسی صحافی سے سنا ہو دونوں صورتوں میں ان کے مدِ مقابل کثیر ایک تعداد صحابۂ اکرام کی مرویات کی ہے کہ جو بابر رضو کا تذکرہ کرتے ہیں لہذا ان کثیر تعداد کی روایات کے مقابلے میں ان متمل روایتوں سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ, کہ اپنا اشتہار ہے یہ کسی دوسرے صحابی سے سنا ہے یہ کیا ہوں قابل نہیں ہوں گے بلکہ وہ روایات جو منع ہیں بادل رکو والے وہ قابل ہوں گے لہٰذا جب جب اگر مشروح ہے تو وہ بادل رقو ریکھ اس کا جواب او لوگ بہرحال ارے بات سمجھ آئی جنہوں نے پوچھا تھا تو بارہ تذکرہ کا رقو ربل نے یہ ذکر نہیں کیا فقت ایک اب جب آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تو اب کیا ہے فقط آئیں گے ایک تو یہ احتمال ہے یہ جائز ہو سکتا ہے یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لیا ان الفاظ کو لیا باد آپ کے بات نہیں صحابی سے را، را خود حضرت انس کی خود کی رائے ہے را من اصحاب رسول اللہ جب یہ دو صورتیں ہیں تو جب کہ حقیقت یہ حالی ہے کہ فخر حضرت انس کے علاوہ کئی سارے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ظال وہ کیا ہے اس کے خلاف فلم يكن قوله من قول من خالفه ان کا یہ والا اپنا ذاتی قولو یا کسی دوسرے صحابی کا یہ اولا اور بہتر نہیں ہوگا من خال فہو کے مد مقابل الا لنا مگر ایسی کوئی حجت لے جو ہمارے سامنے بیان کی جائے ہمانے ہم ہم کے ہی قائل رہیں گے کسی روایت پر ہے اشکال ہوگا پھر اس کے بعد جواب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے رکھے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ